نہیںڑنا چاہیے اور یہ نام جب کتاب و سندر کی روشنی میں سامنے آ جاتا ہے تو پھر ہمیں سے اہم کو خوشی بھی ہونی چاہیے وہ نام رکھیں اور کوئی اگر رکھتا ہے تو پھر اس کو برا نہیں کہنا چاہیے وہ پہلا دہ جی تھا اس کا ماننا ہوتا جائے وجہ بتانے کی ہے کہ ان مسلمانوں کے اندر یا میں کس طرح کے نام اور کسی لاب سے, سے جو نفر آتی ہے اس نفرت کو دور کرتا تھا یہ کہنا تھا کہ ایسے حدیث کوئی اسلام پر دشمن نہیں کوئی ایسا کرتا نہیں جو مہرم کرمل کرتا ہو لہذا کسی کو یہ نہیں سوچنے اور سوچنے یا اسے نفرت کرنے کی کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے بلکہ یہی ایک انسان کی سوچ ہونا چاہیے کتاب مسلم کرے اسی روشنی ہمارے کتاب مسلم کی روشنی میں صرف اس کو آگے کرنے کے لیے میں نے ایک چونے نے بات کری لیکن اگر بات نہیں کی جیسے سوال تھا ایک الزام کے کیا کیا کہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اوغان ہے انگریز کی پیداوار ہے یہ کل کا اس کا مل ہے اور سے پہلے نہیں تھا اسی سوال کا جواب آج دینا ہے اور یہ نہیں ہم کسی کو نفرت دلانا چاہتے یہ نہیں کہ ہم الگ مسلح پر موسم قائم کر کے لوگوں سے الگ ہونا چاہتے مقصد صرف یہ ہے کہ ہندوستانوں کے بیچ میں نفرت نہیں مختلف نہیں محبت پیدا کرنا ہے آپس میں مل کر کے رہنا ہے ایسے پھیلے کون سا نسخہ اپنائے جائے کون سی دگا لی جائے یہ سب جو بیمار ہے جو اس کے اندر کلا ہے وہ ختم کیا جائے تو وہ دعا صرف آپ سنت ہے وہی ہے سوال ہے یعنی ارے سب کے پہلا یہ چنگا سننے والے کو بڑا اچھا لگتا ہے جو مجھے لیکن جو کو ہم نہیں پہ اب اس کا سوال اس سوال کا جواب ہم اپنے سے نہیں ہم بڑوں کے دریا دیں گے لوگ یہ بھی کہتے ہیں بڑوں کو نہیں مانتے یہ بھی سمجھنے بات آ جائے کہ ہم بڑوں کو مانتے ہیں یا نہیں سوالات کے لیے دلے. لیکن جواب دینے کے لیے ہمیں ایک ایک سوال پہ ایک جینا پڑتا ہے اور وہ طریقہ کیوں بنایا کیوں کیونکہ ہمیں یہ طریقہ یہ مرح فرانس ملا ہے ہمیں دلیلوں سے بات کرنی ہے کیوں گالیاں دینا الزام لگانا سوالات چھوڑ دینا بڑا آسان ہے لیکن تلاش میں روشنی میں اس کا افااہ کرنا اس سوالات کا جواب دینا یہ بڑا مشکل کا ہوتا ہے کاغیروں نے بھی اخبار مرکز نے بھی یار روی صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کہا مزرو کہنے میں کوئی روپے پیسے نہیں لگ رہے کوئی غریب بول دیا بول دیا شاید ہی کام نے بندر کیا ہے نہ جلال نے ایسی باتیں نہیں کہیں قرآن کی کوئی کی بتا دیں کیا میں نے کس میں بتایا ہاں اللہ تعالیٰ نے سنی کا منتھل بھی نہیں ہے اللہ تعالوا کیا دینا ہے اور ہم دیکھیں گے آپ کی بات نہیں ہم بڑے لوگوں کی بڑے اٹما کی بڑے متظ کی بڑے بڑے شخصیت ہم بار پر طور پر پیش کریں گے تاکہ یہ لگے گی ہم کسی یہ بول دیا جس طرح ایسے بہت سارے لوگ بولتے ہیں وہ ہمارے ہمارا نہیں ہم بات بات سے بات نہیں اس سے تبدیل جس طرح کے جواب دینے سے پڑی ہے سوریہ آنے والا ایک سو رس اللہ نے بھی तुम پتہ نہ کہا کہ تم بہترین محمد لوگوں کے لیے کاریں گے اس لیے لوگوں کے لیے تمام انسان سامنے باقی ہو مسلم ہو ہندو ہو کسی بھی پرمک سکھ ہو عیسائی ہو دوسرا ہو سب کے لیے تم تمام لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو اور کیا ہوتے ہی روبت کسی کو کس طرح پتا اللہ کے سرنا دے دی سارے کام اور ان کی کیا بات بتائے کہ تم اتنی رومت کیوں Bye سب کے زبان کے یہی جواب ہونا چاہیے اور ہاں سوال یہی ہوگا کہ ہاں وہ زمان تھی وہ زمانے وہ جواب سارے جراز کی تھی اور پر وہ جواب رہے گی بتایا وہ ہاتھ پر رہیں گے آپ کتابوں سنگر میں ہوں گی جب سارے وہ جواب تھی اور لانا کا گندم ہے نا گندا یہ a liberar a liberar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 ہو رہے ہیں جنمان ہو الیفا کا وہ خود ہی اپنی ہندری سے نہیں تو اب ہو نہیں سکتے اس سے پہلے امام والے کا وہ نہیں مالی کے لیے نہیں اس کے بعد امام چاپی ایک سو پچاس ڈگری میں پیدا ہو رہے ہیں ایک سو پچاس ڈگری سے پہلے چاپی ہیں دنیا میں نہیں کیوں چاپی کو پیدا نہیں ہوئے پچاس ایک سو پچاس سے پہلے تو پہلے چاپی ڈگری میں پیدا ہو رہے ہیں وہ بات ڈگری چونسٹھ چونسٹھ ڈگری سے پہلے ہم ہیں دنیا میں کے نئے جو ہمارا جب یہ سب چلے نہیں بس کی ڈگری سے بڑا ہوں ہمارے اس کا تو کہنا پڑے گا وہ کہتے نہیں چار ہی مذہب ہیں چار ہی مطلب ہے پانچواں آیا کہاں سے اور میں پوچھتا ہوں بھائی کیسا ہندی میں پیدا کرے ہمام میں پسند ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ہی کہہ سکتے ہیں ہم شادی کو پہچانتے ہیں مطلب مطلب امام احمد والے صرف تھے نہ پہلے نہ No, no, no. تو یہ طالفہ منصوبہ جلا کے سمجھنے میں پایا تو جماعت برابر رہے گی چاروں سے وہاں امام ابو حلیفہ کی طرف آتے ہیں تو کوئی معلوم امام شامی سے پوچھتے ہیں وہ بھی نہیں بتا پاتا ان سے بھی, سے بھی نہیں ہے امام مالک سے پوچھتے ہیں وہ بھی نہیں اور بچے مانا لیکن اس سے پہلے ہم اس سوال کے جواب نہیں دینا کی کی سوال سوال کی انگریز کی آواز انگریز کی آواز سوال یہ ہے کہ انگریز کا یہ بتائیں کہ وہاں سے آبداری ایک سو آبداری ایسی بتائیں وہ نہ بتائے تو سے انگریزوں کا مطالعہ سوچنا تھا اس کے زمانے میں اور اس کے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس نہیں کیا لے انگریز ہے سر سدر کے بارے میں اگر دیکھا جائے لیکن کے بارے میں دیکھا جائے اور اس کے اوقات مشین کافی کی اولا تھی لیکن کوئی مشریف اور کافی اوزار اور سمان ہو جائے کیا چاہے کسی کو کیا نئے گانا دینا کی اولاد ہے اضرے نتیجہ ہے سہولتی لوگ کو یا یا انگریز کی یہ پیداوار انگریز کی اوغ میں ہیں علی میں ہیں کس سلسلے میں ہم آپ سے نہیں پوچھیں گے کسی اور سے نہیں پوچھیں گے ہم بڑے بڑے لوگوں سے پوچھیں گے بڑے لوگوں نے دکھاتے ہیں دیکھتے ہیں جماں بخاری کے جو علی نہیں ہے ان کی شخصیت کیا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں جمع بخاری کو امام تمہاری اتنے بڑے محبت اتنے بڑے عالم وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کرتا ہوں کوئی یاد ہے عالم ہو تو کہیں ہم لیکن یہی اسے کے لیے سوچتے ہیں اگر ہمیں کبھی نہیں دموں کی ہمیں کہیں ہیں تو چار کو پڑے گا جانتے ہیں لیکن وہی ڈاکٹر لال سمجھ نہیں آ جائے پانی آ گئے اندرا جی ماں میں بڑے بڑے آجات کر لے ان سے کیوں تمہارے کہ وہ دیوں کوا کرے گا تو اگر کچھ لوگ نہ وہاں تو ہیں اور یہ بھی یہ حسپلیکی اپنے زمانے منی سے علی میں منی ہوگا تین دو ان کی پیدائش ہے ایک سو اکسٹھ اگلی اور وہ بات ہے دو سو چونسٹھ ایک سو اکسٹھ اجلی میں وہ لا کر پیدا دو سو چونتیس میں آئی مشین کی وبا بھی غیر اس زمانے میں اپنے زمانے کے لوگوں میں سب سے زیادہ ادیب کے یادگار اور ادیب کے پلٹنے والے یہ حدیث نہیں ہے یہ کیا اس کے اندر جیسا دیکھا کم کیا سناتی ہے؟, ہے؟, ہے؟, ہے؟, ہے؟, ہے؟, ہے تو یہ اس کے بارے میں علی بنی سب سے زیادہ یادگار علی امریکی کی آپ ایک سو اکسٹھ ایس موبائل دو سو دو سو چونتیس آئے کیا نمبر کی اپنے سنر شکل کے تعاون اور بات والے باب ماں اس چاند شام کے بارے میں آئی ہے اور حدیث نمبر ہے دو ہزار ایک سو اور اس حدیض پر اور حافظ نے دیکھا حدیث کے رانی وہ کہتے ہیں وہاں وہاں جاتا دیکھا کرتے ہیں انہوں نے کہا جزا کے رسول علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شام شام خراب ہو جائے کرائی آجاؤ کے اندر جتنا پتا کر تمہارے اندر کوئی ہے سوا کھلا تمہارے امت تھی منسوبینہ لوگ مت خدم آتا کہ تم نے ایک میں جمع خراب رہے گی جو مدد جائے گی جس کی تعریف کی جائے گی اللہ کی تعریف سے نصبت ہوگی اور وہ برابر تعریف رہے گی کوئی نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا رہے گے جہاں تک قائم اس عزیز کو نظر کرنے کے بعد امام کی نی جائے گی عطیز کوئی آسان صحیح یہ عزیز اپنی صحیح اور اس کے بعد اس حدیث بھی کھیتی نیل نمبر بتا رہا ہوں امام تی دیدی کا پاٹا ہوئے اور قوم کے زمانے میں ایمام تری کے وہ سالمان باری ہیں جمام ترین کہہ رہے ہیں وہ سب نو ہندی میں پاٹا ہوئے وہ سب رات میں ہو کہہ رہے ہیں کہ مہاتما کو نو ہندی اور آج کم دیجیے بہت ہو کہہ رہے ہیں کہ جما بی اپنے استاد امام مباری سے کہہ رہے امام مباری نے بتایا میں چاہیے ہوں اور امام بخاری نے اپنے استاد کے پاؤ کو مدد کیا کہا کہ وہ طالبہ منصوبہ وہ جماعت جس کی مدد کی جائے گی ہمیشہ وہ عظیم المدینی کہہ رہے ہیں جن دیوار ہمارے وہ سوچے تھے آپ ہیں زمانے میں تھے تاکہ وہ جماعت کون سی اصحاب ہے سوال کا بھائی جو الفیظ کرتے ہیں آبادی منی حدیث کہاں پھر آگے چلتے اس تنظیم کو اور بداق کروانے کے لیے علیم کی نینے صحیح زمن کے اندر کتابوں بہتر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ نے بابو بادی بات ہے اس چیز کے بارے میں جو بات آ رہی ہے امام بھی ہوں گے تو پیسے ہوں گے وہ اس ایمان خرا کرنے والے بھی ہوں گے تو سارے اللہ کے شکر اگیز معاون کرائی موتی ملتی اسی سے میں بار بات لیکن یہ ہے کہ دیکھیں اور یہ ہے دو ہزار دو ہمارے کے ساتھ بات کرو انہیں شک اور سواؤں وہ دیکھ سکتا ہے کیونکہ اعتراضات کا جواب ہمیں بلاسوں کے لیے دینا ہے ہم سب کو ہدایت دے دے اللہ کو صحیح بات کا ہو صحیح بات ہو اللہ میرا چون چلا بلا کرمچاری اللہ صحیح بات بات میرے موقع میرے اللہ جس کا جواب علی کو ایک صرف ایک علی میں مدی جی کے موقع بڑے امام کا لوگ اور دینا ہے یا بڑے بڑے ایمانوں کے عزیز کی تشریح میں تشریح میں بات کرتا اگر صحیح ہوگا ہمارے جس کے قصبہ ہوگا دشمنی نہیں اللہ ارے کسی کے خلاف بولنا نہیں کرنا نہیں چاہے جائے جائے چاہے اللہ ہم یہ ہے اللہ ہمارے تمام مسلمان بھارت کے دنوں کے اندر یہی یہی شاخ اور یہی سمان پیدا کرنے کو والا دور مولا اللہ ہم سلمانوں کے بیچ میں وہاں پر پیدا کرنا ہوگا ہاتھ اور